اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا في الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا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 ون سیونٹی سیون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورت النحل سے شروع کریں گے سورت النحل جو ہے یہ مکی صورت ہے قرآن حکیم میں اس کا نمبر سکسٹین ہے اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی ہیں فزیکل فینامینا آف نیچر پلس جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں آبزرو کرتے ہیں خا وہ جانوروں میں ہو خواہ وہ کھیتیوں میں ہو درختوں میں ہو اور یہ وہ آبزرویشن ہے جو شروع سے انسان کر رہا ہے اس میں کسی سائنٹیفک فیکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ جس سے سائنس کا علم ہوگا تو اسے ہی پتا چلے گا سائنس کی وجہ سے مزید بہتر چیزیں پتا چلی لیکن یہ وہ آبزرویشن ہے جو ہزاروں سال سے انسان جو planet ارتھ کے اوپر آباد ہے وہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم میں دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ نشانیاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ یہ سورت ہے سورت النحل اس کے بعد اگر کوئی سورت ہے تو وہ سور الروم ہے ویسے صورت الرحمن کے اندر بھی نشانی آئی ہیں لیکن وہ ذرا مختصر ہے پوری تفصیل اگر کہیں آئی ہے نا تو وہ سورت النحل کے اندر آئی ہے سورت النحل میں اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا اس کے بعد جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر کیا اور پھر ظاہر ہے کہ جب دعوت کنکلوڈ ہوتی ہے وہ بھی توحید کے پوائنٹ آف ویو سے اس سورت میں کنکلوڈ ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات پیدا فرمائی خواہ وہ سواری کے لیے استعمال ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا ان کے جسموں سے اترنے والی کھال جو ہے وہ لباس کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا اب دیکھ لیں وہ سورت کا نام ہی سورت النحل ہے شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے آج بھی شہد کے مقابلے کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے مشروبات میں سے اللہ تعالی نے نیچرل اس کے اندر ایسی کوالٹیز رکھی ہیں جو اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے اور اسی کی نسبت سے پھر اس سورت کا نام بھی سورت النحل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ قریب آ گیا اللہ کا حکم فلا تستعجلوه پس اس حکم کے معاملے میں جلدی نہ کرو اجرت سے کام نہ لو و تعالی ہوتا شریکون پاک ہے وہ اللہ جو سب سے برتر ہے بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں بیسیکلی اس میں جس حکم کا ذکر ہے وہ اللہ تعالی کا حکم عذاب ہے کہ جو کفار بکہ مانگتے تھے نبی اسلام سے کہ آپ وہ عذاب لے آئے جس کی دھمکیاں آپ ہمیں لگا رہے ہیں تو اللہ تعالف اور میں کہ وہ عذاب بس قریب آ چکا ایک تو موت کی شکل میں انسان کا عذاب شروع خاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں پیغمبر کا انکار کرنے پر جو اجتماعی عذاب ہے وہ نہ بھی آئے تب بھی موت تو عذاب کا پیش خیم ہے پھر قیامت کے دن کا بڑا عذاب وہ بھی آئی بھی ہے قریبی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں اور اس کو اسپورٹ قرآن میں آیت موجود ہے القبر میں کہ قریب آگے قیامت اور چاند ہو گیا دو ٹکڑے نبی الاسلام کا دنیا میں آنا چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا یہ خود نشانی ہے کہ اب ان کے بعد قیامت ہی آئے گی بھلے وہ 2000 سال بعد آئے تین سال بعد آئے بہرحال اتنی لمبی تاریخ کے اندر آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے تو جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو ہمارے پیغمبر سے وہ قریب ہے قیامت بھی بالکل قریب ہے آپ کی موت آپ کے بالکل قریب ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ اس وقت روئے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سو سال نہیں آئیں گے کہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی سو سال کے اندر ایک جنریشن دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو ہنڈریڈ ایئرز کو کراس کرتے ہیں ادروائز سو سالوں کے اندر ایک جنریشن دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے یعنی نبی الاسلام جب دنیا میں موجود تھے یہ آپ نے اپنی وفات سے آلموسٹ ایک مہینہ پہلے بات ارشاد فرمائی کی نماز کے بعد کہ اس وقت جو پلانٹ ارتھ میں موجود ہے سو سال نہیں گزریں گے قیامت آ جائے گی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ بڑے والی قیامت آ جائے گی تو عبداللہ ابن عمر کا قول ہے بخاری مسلم میں کہ اس سے مراد یہ کہ نبی السلام کے ساتھیوں کا کرن یعنی کہ ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور بالکل اسی طریقے سے ہوا آپ السلام کی وفات ہوئی ہے گیارہ ہجری کے سٹارٹ میں اور ایک سو دس ہجری میں یعنی ایگزیکٹلی exactly ہنڈریڈ کے بعد ابو توفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی ہیں جو فوت ہو گئے اس کے بعد دنیا میں کوئی شخص صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا یعنی یہ دیکھیں ریکارڈ میں یہ چیز بھی نوٹ کی ہے موہد نے کہ ایک سو دس ہجری کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہوں یہ ریکارڈڈ ہے بات کہ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ ابو توفیل عامر بن واصلہ ہے اور اس چیز کا ذکر امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی کیا ہے کہ یہ آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے یہ آلموسٹ سات آٹھ سال کی عمر میں نبی اسلام کی صحابیت میں آگے تھے اور بالکل آخری وقت میں نبی اسلام کی جب دنیا سے رہلت کا وقت قریب تھا اور اس کے بعد پھر یہ خلفہ راجدین کے ساتھ رہے ہیں جنگ جمل سفین مہرمان تینوں یہ حضرت علی کے ساتھ ان کی فوج سے لڑتے رہے ہیں فوج میں شامل ہو کے اور انہوں نے حضرت علی سے حدیثیں بھی روایت کی ہوئی ہیں سب سے آخر میں ابو تفیل عامر بن فوت ہے تو وہ کرن ختم ہو گیا زمانہ ختم ہو گیا یعنی ان کے اوپر قیامت قائم ہو چکی آج چودہ اپریل دو چوبیس ہے چودہ اپریل اکیس سو چوبیس میں ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہوگا شاید کوئی پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہو جو ہنڈریڈ کراس کرے ادروائز سو سال کے اندر ایک جنریشن دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اور یہ سو سال بھی زیادہ ہے یہ آلموسٹ ڈیڑھ جنریشن ہو جاتی ہے ستر سال کے اندر اندر آلموسٹ نائنٹی پرسینٹ لوگوں کا تو ضفایا ہو چکا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ایسا رکھا ہوا یونزل الملا کہتا بر روح وہی اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ یعنی وہی کے ساتھ یہ روح کا ورڈ انسانی روح کے لیے بھی استعمال ہوا روح الامین حضرت جبرائیل کے لیے بھی استعمال ہوا اور روح وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ شورا کے اینڈ پہ آیا نا کہ ہم اپنی روح نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں اس لیے دیکھیں جو لانے والا فرشتہ ہے وہ بھی روح ہے جو لے کے آتا ہے وہی وہ بھی روح ہے اور وہی نازل ہوتی ہے جس پہ وہ بھی روح ہے جسم پہ وہی نہیں نازل ہوتی روح پہ نازل ہوتی ہے من امری اپنے حکم سے الا معیشن عبادی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالی جن کو اللہ تعالی چنتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے ان کے اوپر نازل فرماتا ہے اور دعوت کیا ہوتی ہے اس وہی میں ان انذرو انہو لا اللہ الا انا فتقون کہ لوگوں میں یہ بات اعلان کے طور پر بیان فرما دو یہ ڈر سنا دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے پس مجی سے ڈرو یہ یعنی لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے یہاں پہ اللہ انا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے اور ظاہر ہے کہ جب پیغمبر بیان کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو لا الہ الا اللہ وہ بھی الفاظ ہیں قرآن میں بس مجھی سے ڈرو خلق السماوات والارض بالحق اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی کسی مقصد کے تحت حق عربی زبان میں سچائی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب مقصد چیز کے لیے بھی وب الحق انزل نہ ہو نزل سور بنی اسرائیل میں آیا قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی یعنی ایک تو یہ سچائی والی کتاب ہے دوسرا یہ اس فیصلے کے ساتھ نازل ہوئی ہے اس مقصد کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہ تمہیں بتایا جائے کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو پیغمبروں کے نافرمان ہوں گے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے والی تعالی اللہم اجرنا من النار تعلیٰ اللہ اجر وہ برتر ہے اس شخص سے جو لوگ اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں دیکھیں یہ اوپر بھی بات آئی تھی سٹارٹ میں بھی اور یہ بات اس لیے بار بار قرآن میں آتی ہے اور اس کی جو آپ سمجھ لیں اپیکس ہے وہ ہے سورہ اصافات کی آخری آیات سبحان اور ربی کا رب العزتی اما یسفون و سلامنمرسلیم الحمد للہ رب العالمی کہ پاک ہے تیرا رب ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اور وہ بہت بلند ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی زمین پر جھوٹے خدا بنا لے اور سلامتی ہے پیغمبروں کے اوپر جو واقعی اللہ تعالی کے مخلص بلکہ مخلص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہ قرآن میں بار بار یہ چیز اس لیے مینشن ہوئی ہے کہ چونکہ قرآن جس پیشن سے فکر آخرت سناتا ہے نا تو کسی کو یہ وہم لاہک ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میرے ساتھ اور لوگوں کو شریک نہ ٹھہراؤ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو نعوذ بلّہ اس کی ٹینشن ہے کہ لوگ کسی اور معبود کو ماننا شروع کر دیں گے نہیں تو یہ بات بار بار کلیئر کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جو مسلم شریف میں حدیث خود سی ہے میں نے بارہا قرآن کلاسز میں بھی اس کا ذکر کیا مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام جنو انس مل کے اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے اور اگر تمام و انس مل کر سب سے زیادہ جو بدکار انسان ہے اس کی مانند ہو جائے اللہ تعالی کی شان میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے اللہ تو بے پرواہ ہے اسے کیا فرق پڑے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کئی دفعہ بیان کیا کہ وہ چاہے تو آنے واحد میں تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور مخلوق لے ہے اس کے لیے تو کوئی نہیں فرق تو ہمیں پڑ رہا ہے تو یہ بار بار اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ہاں جو شریک ٹھہرا رہا ہے وہ مارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اس لیے بار بار کلیئر کرنی پڑی کہ شیطان کہیں اس راستے سے داخل نہ ہو کسی کے دماغ میں کہ کوئی اللہ تعالی کا بینیفٹ وابستہ ہے اس حوالے سے اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے بار بار اس چیز کو کلیئر کیا گیا کہ وہ بہت بلند ہے ہر اس چیز کے شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کوئی کسی کو برا کہہ دے وہ اس کی ٹینشن لے لیتا ہے کوئی کسی کی اچھائی بیان کر دے وہ پھول نہیں سماتا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ اپنی ذات میں خود ستوا صفات ہے ان کا حمید مجید ہے خلق السان امن نقفہ اب یہ جناب آیت نمبر چار سے سورت النحل کی اللہ تعالی نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں فزیکل فینومین آف نیچر یا آج کے دور میں ہم سائنٹفک فیکٹس اگرچہ اپنی آبزرویشن میں لوگ ہزاروں سال سے انہیں آبزرو کر رہے ہیں لیکن سائنس کی برکت سے اب ہم زیادہ تفصیل سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کو ماڈرن سائنس کا نہ بھی پتا ہو تب بھی یہ وہ آبزرویشنز ہیں جو ایک پڑھا لکھا آدمی بھی آبزرو کر سکتا ہے ایک ان پڑھ آدمی بھی آج کے دور کا انسان بھی آبزرو کر سکتا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان بھی ان چیزوں کو اسی طریقے سے آبزرو کرتا تھا اس لیے جو الہامی کتابیں ہیں وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیے ہیں توحید سکھانے کے لیے وہ ہر انسان کو خواہ وہ پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے کسی بھی زمانے کا ہے وہ ان چیزوں کو آبزرو کر کے کائنات کے پیدا کرنے والے خالق کریٹر تک پہنچ جاتا ہے یہ ہے فرام کریشن ٹو کریٹر کائنات سے خالق کائنات کا سفر سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے مخلوقات میں انسان اس کا ذکر کیا ہے خلق السان من نطفہ اسی نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے ایک حقیر پانی سے فائزہ خَصِيمٌ قسم مبین اب وہ اتنا کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا یعنی وہ اپنی اصل کے اوپر غور کرے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا اور اب وہ اتنا جھگڑالو ہو گیا کہ اپنے خالق کے بارے میں جھگڑتا ہے لوگوں سے وہ لوگ جو اسے بتاتے ہیں کہ تجھے کسی نے پیدا کیا تجھے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اپنا قبلہ درست کر لے تو وہ آگے سے چیما گوئیاں کرتا ہے ایک تو وہ کفار ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے پیغمبروں کا وہ برملا انکار کرتے ہیں اور پھر کبھی خیال آئے تو وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ دنیا میں بھی ہمیں ہمارے رب نے اتنا کچھ دیا ہے تو آخر کوئی ہمارے اندر دیکھا ہے نا آخرت بھی ہمارے لیے ہی ہوگی حالانکہ دنیا میں تو اللہ نے کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا کسی کے پاس نعمتوں کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مقبول ہے اور کسی کا مفلس ہونا یا اس کے پاس نعمتوں کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ کوئی مردود بارگاہ ہے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کلیئر کیا وہ اللہ جس نے بے قدر پانی سے انسان کو پیدا کیا اس کے بارے میں تو جھگڑا نہیں جا سکتا پھر دوسرے قسم کے وہ جھگڑالو لوگ ہیں جو سرے سے خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی پیدائش پہ ہی غور کر تور میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا یہ کسی کے بنائے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا اور اگر یہ بنے گئے تو پھر غور کریں نا یا تو یہ کلیم کرے اپنے آپ کو انہوں نے خود بنایا یا یہ کہیں گے کسی کے بنائے بغیر یہ بھی کوئی کلیم نہیں کرتا تھا پھر تیسرا آپشن یہ کہ تمہیں کسی نے بنایا اور جب کسی نے تمہیں بنایا تو جس نے اپنی مرضی سے تمہیں تخلیق کیا وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اگر وہ کچھ کرے تو تمہیں اس سے چھڑا کوئی نہیں سکتا تو اسی کے دامنے کرم میں آ جاؤ اور یہی پیغمبر دعوت دیتے ہیں تو اس کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو تیسرے اس قسم کے لوگ ہیں جو ولی آدب تعالی اللہ کی پیغمبروں کی دعوت قبول کر کے بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے وہ کہتے ہم اللہ کو تو مانیں گے اللہ کی نہیں مانیں گے ڈائریکٹلی نہیں کہتے انڈریکلی. جی اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے اللہ اتنی باریکیاں دیکھے گا ایسے تو نہیں ہوگا بھائی اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو پیغمبروں کو کیوں بھیجا گیا قرآن میں الہامی کتابوں میں کیوں دھمکیاں لگائی گئی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا جن لوگوں کو کنفرم جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھی پیغمبروں کو ان کے اہل البیت کو ان کے قریبی اصحاب کو وہ بھی پوری زندگی ڈرتے ڈرتے گزاریں گے اور جو آخرت میں حال ہونا ہے وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے صرف ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے امان دیا ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے وہ اللہ نے اسپیشل اپنا فضل و کرم فرمایا کہ انہیں حالتیں امن میں رکھا ہے ورنہ اس دن اور کوئی شخص بھی اسٹارٹ میں امن میں نہیں ہوگا ہاں جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور باقی معاملات پھر سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی اسٹارٹ میں تو سب کے سب اس تکلیف کو دیکھیں گے وہ تکلیف دیکھیں گے تو بعد میں راحت کی قدر بھی آئے گی نا ادر تو نہیں قدر آئے گی اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالی کے معاملے میں جھگڑتے ہیں تو تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو صرف زبانی کلامی مانا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و و اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت نہیں مانا <تصفح> یعنی اللہ کو مانا ہے اللہ کی نہیں مانی اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اسلام ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ماننا یہ ایمان ہے کہتا ہے نا مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے مسلم تو وہ ہے جو اعلان کرتے کہ میں یہ ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن اس کے بعد اللہ کی مان کر چلنا پھر مومن ہو گئے ول انعام اور چوپائے جانور بھی ان کو بھی اسی نے پیدا کیا لکم فی ہا ان میں تمہارے لیے گرم لباس کا اہتمام موجود ہے یعنی کھالیں استعمال ہوتی ہیں ریچھ کی کھال دیکھ لیں پھر جو بھیڑ ہے اس کے جو بال اوپر سے اتارے جاتے ہیں پھر اگ جاتے ہیں ان کو بھی گرمائش کے لیے لباس کے طور پہ آڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکہ دنیا میں اس وقت جو چمڑے کی صنعت ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے زیادہ تر چل رہی ہے صرف عید قربان کے اوپر اتنے جانور قربان ہوتے ہیں ان کی کھال اترتی ہے تو وہ کھال سے کیا بنتا ہے لیدر کی جیکٹس بنتی ہیں لباس میں صرف جیکٹ تو شامل نہیں ہے جوتیاں بھی ہیں جوتیاں بھی اسی چمڑے سے بنتی ہیں تو آج بھی یہ لباس استعمال ہو رہا ہے بلکہ نیچر سے ہی ہر چیز حاصل کی جاتی ہے نیچرل ریسورسز جن ملکوں کے پاس ہیں وہی وہ ترقی کرتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ باقی ملکوں سے لے کر ان میں ویلیو ایڈیشن کر کے ترقی کرتے ہیں جس طرح یورپ اور امریکہ بیسک نیڈز تو آج بھی وہی ہیں نا یہ تو نہیں کہ یورپ اور امیرکا کے لوگوں نے گندم یا چاول یا آلو کھانا چھوڑ دیے وہ کوئی اور چیز کھاتے ہیں کھاتے تو یہی کچھ ہیں وہ ٹیکنالوجی میں اوپر چلے گئے ہیں اور ایک آئی فون بیچ کے وہ پورے سال کا راشن آپ سے خرید سکتے ہیں جو آپ نے اتنی محنت سے اگایا ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں لیکن کھانا انہوں نے بھی یہی کچھ ہی ہے تو جانوروں میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہیں وہ منافیڑ اور دیگر فائدے بھی ہے وہ منہ تلون اور ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو دیگر فائدوں میں کچھ فائدے تو بعد میں اللہ تعالیٰ گنوا بھی دے گا یعنی جو سامان اٹھا کے جانور جاتے ہیں آڑ بھی جاتے ہیں پھر ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے اور پھر گھر میں جانور رکھنا ویسے ہی ایک انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے انسان جب جانور رکھتا ہے ان جانوروں کو آن کرتا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں اس کے اندر بھی ایک ٹیسٹ ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ساتھ, ساتھ بیان فرمائے گا والی جمال اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی تو ہے جانوروں میں ہی نہ وحین ہوں جب تم ان کو شام کو چارہ وغیرہ کھلا کر واپس لے کے آتے ہو اور جب تم صبح کے وقت یہ سارے ریوڑ لے کر نکلتے ہو تو کتنا اس میں تمہارے لیے زینت ہے یہ آپ ذرا گاؤں کے لوگوں میں دیکھیں نا جو اس میں تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے تکبر تو نہیں ہونا چاہیے باقی یہ ہے کہ ایک خوشی تو اللہ نے انٹرنل رکھی ہے ہزاروں بھیڑے بکرییں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ شمالی علاقوں میں چلے جائیں وہاں تو سڑکوں کے اوپر باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اتنی آرگنائز فارم میں ان کی وہ بھیڑیں اور بکرییں چل رہی ہوتی ہیں اگر آپ ان کی قیمت ذرا کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو وہ کروڑوں روپیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہار میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے یا ایک دو کتے رکھے ہوئے حفاظت کے لیے پھر جب وہ گاؤں میں واپس آتے ہیں اتنا بڑا ریوڑ دیکھ کے ان کی ایک روب ہوتا ہے اور وہ ان کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہونا ہے کہ تم کتنی خوشی محسوس کرتے ہو جب شام کو واپس آتے ہو اتنے بڑے ریوڑ کے ساتھ اور جب صبح ریوڑ لے کے نکلتے ہو جہاں جہاں سے گزرتے ہو تو تمہارے اندر ایک فخر سا تمہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو میں دیا ہے انسان نے تو کچھ نہیں بنایا نا ایک جوڑا ہوتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے اور پھر اس طرح ایک اس طرح شروع ہو جاتا ہے صرف بیج بونے سے درخت نہیں نکلتا جانوروں سے بھی آگے جانور ملٹی پلائی ہوتے ہیں انسان نے خود تو نہیں جانور بنائے ہوئے ہیں اور پھر جو آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان میں پھر زکاط بھی رکھی ہوئی ہے کھیتی میں بھی رکھی ہے اس میں بھی رکھی ہے جب ایک خاص تھریش ہولڈ پوائنٹ پہ پہنچے کیونکہ ہماری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں سوائے اس کے کہ ہم انہیں چرا تک لے جاتے ہیں وہ بھی چارہ بھی ان کا زمین سے جو اگ ہے وہ بھی اللہ نے اگایا ہے اور اکثر جو اس طرح لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ چارہ بھی مفت کا ہی ہوتا ہے اس میں ان کی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے نیچرلی بارش ہوتی ہے سبزہ نکل آیا اور وہ سبزہ لے کے تو پھر فائدہ خود دیکھے انپٹ کوئی نہیں ہے اور آؤٹ ہی آؤٹ ہے گوشت کی شکل میں کھال کی شکل میں دودھ کی شکل میں ہمارے پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ جی جس کے گھر گائے ہے تو آدھا رسک اس کے گھر میں موجود ہے گائے سے آپ دودھ پھر اس دودھ سے مکھن گھی اور اس کے بعد اس کا گوبر بھی ایندھن کے طور پر آج بھی استعمال ہوتا ہے کوئی چیز اس کی رائے گا نہیں جاتی اور جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے اور پھر اس کا آگے جو ایک سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے نیا بچہ ہوتا ہے انسانوں میں تو پنجاب کے معاشرے میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جانوروں میں اگر کوئی میل پیدا ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ فی میل ہو کیونکہ گائے تو دودھ دے گی بھینس دودھ دے گی لیکن میل جانور تو نہیں اگرچہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے گوش کے اعتبار سے وہ بھی بکتا ہے اور بھی اس کے یعنی استعمال اپنی جگہ لیکن گائے اور بھینس یہ انسان کا رزق ہے اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے ہر اعتبار سے فائدہ مند چیز ہے پھر گھر میں ایک رونق ایک مصروفیت آپ ذرا امیجن کریں یہ تو اسمارٹ فون تو اب آئے ہیں ادروائز پہلے لوگوں کی تو مصروفیات یہی ہوتی تھی نا آج بھی گاؤں ایریا میں آپ دیکھیں ایک اچھی خاصی مصروفیت ہے اور اتنی یہ سخت ڈیوٹی ہے کہ خدا نہ خواصہ گھر میں میت بھی ہو جائے نا تب بھی آپ نے بھینس اور گائے کا دودھ تو نکالنا ہے اس کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے پھر لوگ گھروں سے دوسرے شہروں میں زیادہ دنوں کے لیے جا بھی نہیں سکتے کسی کی ڈیوٹی لگا کے جائیں گے کس طرح چلے جائیں تو یہ ایک خاص بانڈ ہے جو جانوروں کے ساتھ انسان کا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پیار بھی رکھ دی ہے بعض کا جب کسی کی بھینس یا گائے مر جاتی ہے کئی کئی دن تک لوگ روٹی نہیں صحیح طریقے سے کھا سکتے ایک گھر میں سمجھے میت ہی پڑ جاتی ہے ایک پیار محبت کا ایک رشتہ بھی ہو جاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے اور دیکھیں یہ کتنے طاقتور جانور ہیں اللہ نے مسخر کر دیے بھینس گائے میں طاقت کتنی ہے چھوٹا سا بچہ بھی ایک چھوٹی سی رسی جو اس کو نکیل ڈالی ہوئی ہے اتنے بڑے اونٹ کو بھی لے کے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا نا انسان کے لیے وہ تحمل اصقال اکم الا بلد لم تکون بالغی اور وہ جانور اٹھائے ہوئے جاتے ہیں تمہارا بوجھ ان شہروں تک کہ جہاں تم پہنچ ہی نہیں سکتے اللہ بشکل انفس مگر بڑی مشقت کے ساتھ اگر کوئی بہت طاقتوار ہے تو کوئی اپنا سامان لے جائے ادروائز ان جانوروں کے بغیر تم ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں کر سکتے اور یہ آج بھی ویلڈ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے فری ٹرینیں چل رہی ہیں کارگو کے جہاز اڑ رہے ہیں بسیں چل رہی ہیں اس کے باوجود جو مشکل جگہ ہیں وہاں پہ آج بھی یہی جانور جاتے ہیں گھوڑے خرچر گدے اس لیے تو آپ دیکھیں فوجیوں نے یہ سارے پالے ہوئے ہوتے ہیں فوجیوں کی جو چوکیاں ہیں پہاڑوں کے اوپر وہاں کیسے لے کے جائیں گے ہیلی کے ساتھ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ اتنا مہنگا پڑے گا پھر آپ کو ہیلی پیڈ بھی بنانے پڑیں گے وہاں پہ اور یہ خچر جو ہے ان کو تو راستوں کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود جو نیچرل راستے پہاڑوں میں موجود ہیں جن پہ آپ کو گاڑی نہیں اوپر لے کے جا سکتے موٹر بائک نہیں لے جا سکتے وہ اتنی تیزی سے سامان اٹھا کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی نافرمانی کریں اتنے تابع فرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ ان جگہوں پر تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں جہاں تم جا ہی نہیں سکتے مگر بہت زیادہ مشقت کے ساتھ ان نہ رب الرحیم بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تم پر رحم فرمایا کہ تم اس تکلیف سے نہ گزرو جانور تمہارے لیے پیدا کر دیے اچھا جانور بھی ایس کوئی تکلیف سے نہیں گزرتے اللہ یہ کہ کوئی بہت بیمار جانور ہو بوڑھا ہو جائے ادروائز یہ ان کی نیچر میں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے اللہ نے انہیں بنایا ہے اس کے لیے ان کے احساسات کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے تو یقینا انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں انسان کی خدمت کے لیے وائل اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے ول بغال اور خچر و اور گدے لطر تاکہ تم ان پر سواری کرو وزینہ اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے آج بھی زینت ہے جی گھوڑے تو اتنے اتنے مہنگے ہیں کہ ہماری موٹر بائکس اور گاڑیاں بھی ان سے سستی ہوں اتنے اتنے مہنگے گھوڑے ہیں آج بھی گھوڑوں کی ریس لگتی ہے اور لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے شوق ہے لوگوں نے پالے ہوئے اتنا اتنا خرچہ کرتے ہیں ان کے اوپر آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے یہ لقو مالا تعلمون اور وہ پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا جو کہ سیگا استعمال ہوا ہے مالا تلمون ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے اس میں وہ بھی شامل ہیں جو بعد میں چیزیں ہمیں معلوم چلی ہیں جسنا سمندروں کے اندر کی مخلوقات ہیں باقی مخلوقات پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی کئی ایک مخلوقات ہیں جن کے ذریعے ہم نفع حاصل کرتے ہیں اور خصوصاً سواریوں کا ذکر کیا جائے تو آج ماڈرن دور کے اندر جتنی سواریاں ہیں بیسیکلی جس فزیکل فینام آف نیچر کو یوز کر کے جی سواریاں بنائی گئی ہیں خواہ وہ ہوائی جہاز ہوں اڑنے والے یا بیری جہاز ہوں سمندر میں دریاؤں میں چلنے والے ان کے لیے انوائرمنٹ اور وہ فیزیکل فینومنا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے ہوا اگر ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز نیچے گر پڑیں گے پھر ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہوائی جہاز کو اٹھا سکتی ہے انجن کے ساتھ اور جہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایئر پاکٹس آتی ہیں جہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے تو وہ ہزاروں فٹ ایک دم جہاز نیچے آ جاتا ہے کئی جگہ تو جہاز گر بھی گئے ہیں سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ جہازوں کے ہوتے ہیں نا کریشز وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں ٹیک آف کوئی مشکل فنامنا نہیں ہے ٹیک آف میں کبھی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا سب سے زیادہ جو ایئر کریشز ہیں نا وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں اس وقت اگر ہوا تیز ہو جائے یا مخالف سمت میں اتنی تیز چلے کہ وہ لینڈ ہی نہ کر سکے اور اس کی ٹپ ادھر ادھر ہو گیا تو جہاز گیا وہ تو آپ سمجھیں ایک پتنگ کی مانند ہے اتنے بڑے فضا کے اندر جہاز کی کیا اوقات ہے تو یہ ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے تو تب جا کے یہ جہاز لینڈ کرتے ہیں اڑنے کے قابل اس فزیکل فینومینا جو بوائنسی کی فورس ہے قوت اچال سمندروں میں بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہی ہے سب سے سستی تجارت ایک دن کے لیے اگر آپ تجارت بند کر دیں ایک دن کے لیے دنیا کی نہیں صرف نیر سوئیس بند کر دیں نا آپ ایک دن کے لیے تو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے کرایہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں یہ جو آپ کے بیری جہاز ہے نا انہیں سمندر میں کھڑے ہونے کے لیے بھی فیول کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خالی کھڑا کر دیا جائے تو یہ بغیر فیول کے کھڑا ہو جائے گا وہ تو پتہ نہیں ادھر چھوڑیں گے تو جا کے پیسفک والا اٹلانٹک میں پہنچ جائے گا جو بیری جہاز ہے اسے سمندر میں ایک جگہ رکنے کے لیے بھی مسلسل اپنے آپ کو انجن کو چلانے کی ضرورت ہے وہ ایک جگہ اسے مینٹین کیا جاتا ہے ادروائز ڈرفٹ ہو جاتا ہے چھوٹا سا جو آپ کا یہ بیری جہاز ہے نا چھوٹا سا بیری جہاز یہ تین سے چار لاکھ روپئے کا پٹرول یا ڈیزل ایک گھنٹے میں یوز کرتا ہے چھوٹا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی میں جو ہزاروں کنٹینر والے ہیں یہ تو چھوڑ دیں ان کا تو ایک گھنٹے کا جو صرف فیول کا خرچہ ہے نا وہ ملینز میں ہے اسی لیے تو ہزاروں کنٹینر انہوں نے لادے ہوتے ہیں چاندے کنٹینر کے ساتھ آئے تو ہر چیز آپ کو ہزار گنا پرائز کے اوپر ملے دس دس ہزار کنٹینر بیس بیس ہزار کنٹینر اتنی وزنی چیز لاکھوں ٹن وزن سمندر نے اٹھایا ہوئے تو سمندر کے اندر یہ کوالٹی کس نے رکھی ہے اللہ نے ادر وائز تو ڈوب جائے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی کے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں کیونکہ اس نے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ یہ چیزیں چل سکیں پھر سمندر میں جو طوفان آتے ہیں اگر یہ ہمیشہ ہی آئیں تو بحری جہاز کے ساتھ بھی آپ سفر نہیں کر سکتے سمندروں میں باقاعدہ راستے بنے ہوئے ہیں۔ اب تو پوری پریڈکشن ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز ہے تو فلاں دن سے فلاں دن تک طوفان آ سکتا ہے لہذا وہ ڈیلے کر کے چلاتے ہیں فلاں راستے پہ ہو سکتا ہے اب تو سمندری باقاعدہ ٹریک بن چکے ہیں پہلے تو بڑے سمندری طوفانوں میں جہاز گھر ہو جاتے تھے نیر سویس جب تک نہیں بنی ہوئی تھی تو پورا وہ افریقہ کراس کر کے امریکہ تک لوگ پہنچتے تھے اور وہ جو نیچے افریقہ کی ٹپ ہے نا وہ سب سے خطرناک جگہ تھی وہاں کئی بیری جہاز ڈوب جاتے تھے اتنے بڑے بڑے طوفان آتے تھے تو پھر انہوں نے افریقہ کے اندر سے ایک چھوٹا سا راستہ رکھا ہوا تھا کہ ایک طرف بیری جہاز جو ہے وہ ان لوڈ ہوتا تھا دوسری طرف جہاز کھڑا ہوتا تھا زمینی سفر سے پھر وہاں جا کے اس کو دوبارہ لوڈ کرتے تھے اور پھر لے جاتے تھے بھارت سمندر کا جو سفر ہے یا دریاؤں کا جو سفر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کو کوئی سڑک بنانے کی ضرورت نہیں ہے اونچا نیچا نہیں ہے اس لیے یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے سب سے آسان سفر ہے خرچہ بھی زمینی سفر سے کم ہوتا ہے کیونکہ زمینی سفر میں آپ کو راستے سے جب گزرنا پڑے گا تو اس طرح کی روڈ آپ کہاں سے لائیں گے جو دس یا بیس ہزار ٹن وزن اٹھا سکے لاکھوں ٹن نہیں یہاں تو ایک بڑا ٹریلا گزر جائے تو سڑک بیٹھ جاتی ہے یہ ہوائی جہاز جس رن وے کے اوپر بھاگتے ہیں وہ عام رن وے نہیں ہوتا وہ مضبوط اس اعتبار سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے رہ گئے بیری جہاز وہ تو دنیا کی کسی سڑک پہ آپ بیری جہاز کے نیچے ٹائر لگا کے چلا ہی نہیں سکتے ان کا وزن ہی اتنا ہے کوئی دنیا کی نہ کوئی کنکریٹ اس کا وزن اٹھا سکتی ہے دیکھے اور پانی بظاہر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ سارا وزن اس کا اٹھاتا ہے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھایا حضرت ارشمیدس کو سجھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشمیدس پرنسپل تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہر چیز انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم جانتے ہو اور ایسی بھی سواریاں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے اور مستقبل میں وہ آئیں گی انسان کو اللہ نے وہ چیزیں سلجھا دی ہیں. ٹرین کا سفر آپ دیکھ لیں اتنی بڑی نعمت ہے ٹرین پوری انسانی ہسٹری میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا یا تو پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب انسان نے پہیا بنا لیا آلموسٹ پانچ ہزار سال پہلے اور جو دوسرا ماڈرن سائنس میں جو نا وہ یہ اسٹیم انجن ہے حضرت اسٹیفن نے جو بنایا تھا آج تین سو سال نہیں ہوئے سٹیم انجن کو سترہ سو اڑتالیس میں آج کیا چل رہا ہے دو چوبیس تین سو سال نہیں ہوئے یہ جتنی انسانی ترقی ہے یہ ان تین سو سالوں کے اندر ہے اسٹیم انجن بنا ٹرین کا آئیڈیا آ گیا ٹرین کا آئیڈیا آیا دنیا بدل گئی ہے اور اس وقت چونکہ گریٹ برٹن کی حکومت تھی ایک چی دنیا کے اوپر افریقہ سے لے کر اسٹریلیا تک تو پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر ریلوے نیٹورک بچھا دیا اور جو جو ان کے انڈر نہیں بھی آتے تھے جرمنی تھا یا سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے بھی باقاعدہ چونکہ ایک ٹیکنالوجی تو ڈویلپ ہو گئی تھی تو ریلوے لائنز بچھانا شروع کر دی ریلوے لائن کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ پہلی دفعہ انسانی ہسٹری میں ہوا کہ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پہ جانا شروع ہو گیا اور استعمال کے قابل ہو گیا ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ آج سے دو تین سو سال پہلے کا انسان ملتان کا آم جلم میں کھا سکتا تھا نہ انہیں پتا بھی نہیں ہوگا ملتان جائیں گے تو کھائیں گے یہاں تک آم پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کئی ہفتوں کے سفر سے پہنچے گا گال سٹ جائے گا سرگودا کا کینو جناب دبئی میں بک رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس کی برکس ہے اس ٹریولنگ کی برکس ہے بلکہ آپ بی بی سی کے اوپر ایک باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے کہ یہ ٹرین کے سفر نے دنیا کو کیسے بدلا ہے پہلے لوگ ایک علاقے کی چیز دوسرے علاقے میں یوز بھی نہیں ہوتی تھی مثلا اگر مالا میں اس وقت ٹائلز بن رہی ہیں تو گجرا والا کے گھروں میں آپ کو ٹائل لگی ہوئی نظر آئیں گی دوسری جگہوں پہ نہیں کیوں بھائی ٹائل کو اٹھا کے اگر آپ گدے پہ لوڈ کر کے لاہور لے کے جائیں گے تو ایک ٹائل جو یہاں سے ہزار روپے کی چلی ہے وہاں جا کے دس ہزار کی ٹائل ہو جائے گی سنگے مرمر کی کون لگوائے گا بادشاہ لگواتے تھے نا سینکڑوں ہاتھی لگے تھے سنگ مرمر کو لے کے جانے کے لیے جب تاج محل بنا تھا پوری سلطنت کے ریسورسز جونگ دیے تھے حضرت شاہ جہان نے اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ابا جی شاہجہاں کو نو سال کے لیے قید بھی کر دیا کہ وہ میری بے بے تھا مزار تو دیکھتا رہ وہ تو ایک عورت کا مزار تھا نا تاج محل تو وہ ہسٹری دیکھیں ہاتھیوں کے اوپر لوڈ ہو کے یہ سارے کا سارا سامان جاتا تھا تو سارے عام منہ نے تو نہیں ہاتھی رکھے ہوئے تھے وہ تو حکمران ہی رکھ سکتے تھے اور وہ بھی کتنی دور لے جاتے ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھی کو یہاں سے چلا کے آپ کراچی لے جائے لے کے بھی جائیں تو وہ کتنے کا پڑے گا آپ کو ایک دن میں تو نہیں اس نے پہنچنا ہوں. مہینوں میں پہنچے گا وہ سارا خرچہ ہاتھیوں کا کھانے جو آپ نے کھلانا ہے راستے میں تو ایک سنگے مرگ مرگ کی اگر ایک سیل یہاں سے آپ نے دس ہزار کی لوٹ کیا اتنے جب پہنچ دیں وہ دس لاکھ دی ہو جائے گی تو کس نے لے کے لگانی ہے ٹرین نے کیا کیا یہ سارے مسئلے حل کر دیے ایک جگہ چیز بنتی ہے کارگو میں رکھی دوسری جگہ ان لوڈ ہوئی اور پھر یوں دنیا کا کلچر بدلنا شروع ہوا اور دیکھیں کمال ہے ہم نے تو اسکول سے نہیں گوروں کو رہنے دیا سب کانٹینٹ میں نبے سال انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے ہیں اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو تک 90 سال بنتے ہیں نا اس میں کتنی جگہ ان کو لڑائیاں اور فساد اور دنگے اور پروٹیسٹ ان نبے سالوں کے اندر انہوں نے پورے سب کانٹینٹ میں ریلوے کی پٹریاں بچھا دی ہیں. آج تک وہی ٹریک یوز ہو رہے ہیں پٹری ہم کبھی کبھار چینج کر لیتے ہیں سلیپرز بھی چینج کرتے ہیں ٹریک وہی ہیں تو ٹریک بنا دیے میں ایون کئی پل بھی وہی ہیں نیری نظام دے دیا آپ اندازہ کریں اتنے سے وقت کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ کہ انگریز چلے گئے اگر انگریز اتنے ہوتے تو پھر ساڈا کیا ہال ہوتا جی ہال ہی ہوتا کہ آج بل ٹرین ہی پھر رہے ہوں ریل کا ہر جن ذلیل ہو رہے ہوں اے حال ہوتا تو یہ ساری کی ساری ترقی اس میں شارتن موجود ہے کہ ایسی بھی اللہ تعالی سواریاں پیدا کرے گا جو آج تم نہیں جانتے اب تو وقت اب تو یہ ڈرون ٹیکسیاں شروع ہو رہی ہیں بھائی دبئی میں تو کچھ عرصے کی بات ہے لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈرون رکھے انہیں پہلے یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا نا میں نائنٹین نائنٹی سکس کی بات کر رہا ہوں یونیورسٹی میں تھے ہم تو رات کو ساڑھے دس کے بعد ایک چوتھائی ریٹ ہوتا تھا ٹیلی فون کال کا اس زمانے میں بھی چودہ روپئے ایک منٹ کا خرچہ آتا تھا چودہ روپئے میں بات کر رہا ہوں 30 نائنٹی فائیو تیس سال پہلے آج دے سمے لوگ لاؤ نا رات ساڑھے دس بجے کے بعد کال کرنے کے لیے ہزاروں روپے آپ کو دینا پڑے ایک منٹ کا آج بھی چودہ روپئے منٹ نہیں ہے روپے تک بات آ گئی ہے اور میسیجز کو آپ دیکھے وہ تو پیسوں میں ہے ٹیکنالوجی کی برکت ہے اور وہ بھی لینڈ لائن فون ہوتا تھا لائن میں لگنا پڑتا تھا پھر بوتھ آئے پھر موبائل فون شروع ہو گئے تھے نائنٹی فائیو سکس میں لیکن وہ امیروں کے پاس جو اس کا بوم آیا نا وہ آیا جب جی ایس ایم ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی ہے 2001 ایک دو میں پھر اس کا آستہ آستہ شروع ہوا اور آج موبائل سمجھ لے سانس کی طرح ضروری ہو گیا اس کے بغیر تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا اور ہمارا رسک بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سب کچھ اس کے ساتھ جڑ گیا موبائل کے ساتھ کسی نے سوچا بھی تھا کہ یہ موبائل ہماری زندگی کا اتنا لازمی جز بن جائے گا اسی طریقے سے وہ وقت دور نہیں ہے جب اس طرح کی جو ہوائی سواریاں یہ بھی ہر بندے کے استعمال میں آ جائیں گے موٹر بائکس کا بھی کسی نے سوچا تھا یار پہلی دفعہ جب سائیکل بنی تھی نا جو یہ دو پہیوں والی سائیکل جو اس وقت ماڈرن ہے یہ اس کو مشکل سے آپ سمجھ لیں ڈیڑھ سو سال ہوئے پاکستان بننے سے پہلے سائیکل ہونا بھی کسی کے پاس بڑی بات ہوتی تھی لوگ اتنے خوش ہوتے تھے کہ یار ہم خود جا رہے ہیں گھوڑوں میں بگیوں کے اندر بیٹھ کے جانے والے لوگ یا گھوڑے کے اوپر سواری کے ذریعے جانے والے لوگ اتنی مشکل سے تکلیف سے ایسے لوگ جو جانوروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو انہیں سائیکل مل جائے کہ وہ پیڈل مار کے خود سفر کر سکیں تو بہت بڑی نعمت تھی شروع شروع میں جب سائیکل آئی تھی لوگ چالیس پچاس پچاس کلومیٹر میٹر روزانہ سائیکل پہ جاتے تھے شوق سے کیونکہ یہ جذبہ ہی اتنا ہوتا تھا کہ ہم کسی گھوڑے کے محتاج نہیں رہے خود جا رہے ہیں ہم بھی جب بچپن میں نیا نیا سائیکل چلانا سیکھا ہے پندرہ بیس میٹر تو شاہی کوئی نہیں ہوتی تھی حالانکہ کتنی ایفٹ پٹ اور موٹر بائیک پہ آ جائیں موٹر بائیک تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ والی ایفٹ بھی ختم ہے اور ایسی انجوائےمنٹ ہے شاید یہ سو سال بعد بھی موٹر بائیک والی جو ایک فیسیلٹی ہے یہ ایک مزے دار چیز ہے اور جب یہ ایئر ٹیکسی شروع ہو جائیں گی اور ایک عام بندہ ان کو خرید سکے گا جس طرح موبائل فون کسی نے سوچا تھا ایک عام آدمی بھی جس پہ سننے کے بھی پیسے پڑتے تھے کسی زمانے میں کہ ایک عام آدمی لوگ اس ٹائم جب یہ یو فون لانچ کیا نا تو اس وقت یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی آپ کو گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا جو عورتیں کام کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کی لیونگ سٹینڈرڈ سب سے کام ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو موبائل نظر آئیں گے تو ہم ہنستے تھے کہ یار یہ کیسے یہ بےچارے تو مطلب فون بھی کسی کے گھر جا کے ان کی منتے مار کے کرتے ہیں ان کے آدمی موبائل ہوں گے تو دیکھ لیں ان کے پاس ٹچ سکرین ہے میرے پاس آدھا موبائل ہے میں نے اپنے سوا ابھی تک کوئی اپنے جاننے والوں میں بندہ نہیں دیکھا کہ جس کے پاس یہ والا موبائل ہو ہاں جس کے پاس ہے تو وہ پینل میں اس نے ضرور رکھا ہوا ہے لیکن وہ چتر موبائل کو لیو ہے وہ سکرین والا موبائل اس کے بغیر تو اب چاہ رہے نہیں لوگوں کی زندگی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ انسان کو ترقی کروائی ہے اللہ السَّبِيلِ اور اللہ ہی کے ذمے کرم پر ہے راستہ دکھانا ہدایت کو واضح کرنا جا اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں لیکن اللہ تعالی وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ شیطان کے راستے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے ولو شا الحدا کم اجمائن اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتا یعنی اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کو یہ وام آئے کہ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر سارے لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہے ناؤد باللہ یہ کہیں اللہ کی کمزوری تو نہیں ہے اللہ کہہ رہے نہیں ہم چاہتے نا تو آنے واحد میں سب کو ابو بکر عمر عثمان و علی بنا دیتے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن یہی انسان کی خوبی ہے کہ وہ اپنی محنت سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے اور اسی کے بدلے اسے جنت ملنے والی ہے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا لکم من شراب اور یہ پانی میں تمہارے لیے پینے کا سامان ظاہر زندگی ہے ہی پانی ہے ابھی بھی جو ناسا کی جتنی جاتی ہے اسپیس شٹلز وہ پانی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ پانی مل گیا کہیں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ زندگی موجود ہے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے اس پانی میں وہ من شجر اور اسی میں جو تمہارے درخت ہیں جن سے تم کھا پی رہے ہو ان کی زندگی بھی اسی پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے فی ہی تو مون اور اسی سے تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو یعنی مویشی بھی پانی پیتے ہیں اور مویشیوں کی جو خوراک ہے کھیتی کی شکل میں وہ بھی اسی پانی سے آ رہی ہے سارا رسک اس پانی سے جڑا ہوا ہے یم لکم لکم بزر اگاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیت و زیتون اور زیتون و نخیل اور کھجور انگور و من کلرات اور ہر قسم کے پھل نفی زلی قومی بے شک اس میں ہے نشانیاں اللہ تعالی کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو واقعی غور و تفکر کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی جی نے بنائی ہیں یہ تو دنیا کے ہر انسان کو ہے کہ اس نے نہیں یہ چیزیں بنائی گئی ہم صرف یوزر ہیں ان چیزوں کے کسان بھی اگر بیج بوتا ہے تو وہ یوزر ہے بیج کو اگانا اس میں سے درخت بنانا یا کھیتی بنانا یہ نیچرل جو فیزیکل فینومینا ہے مٹی کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے انسان کا کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر پھر پانی بارانی جو علاقے ہیں وہاں تو ٹوٹلی totally ڈپینڈنٹ ہوتا ہے انسان اس کے اوپر اور جہاں پہ آپ ٹوب ویل کے ذریعے بھی لگاتے ہیں پانی وہ بھی زمین کے اندر پانی اللہ تعالی نے جاری کیا ہوا ہے نا دریاؤں میں بھی کہاں سمندر سے پانی اٹھایا ہے اور گلیش کی فارم میں اسٹور کیا ہے اور پھر اسی سورج سے جس کی تپٹ سے سمندر کا پانی ویپریٹ ہو کے بادلوں کے ذریعے وہاں پہنچا تھا اسی سے اسے پگلایا ہے اور اوپر بھی دریا جاری کی ہے اور زمین کے نیچے بھی دریا جاری کرتی ہے تو ساری کے سارا یہ جو ایک نیچرل سائیکل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا اسٹیبلش کیا ہے تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں وہ سخر القوم نہار اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو اس اعتبار سے مسخر کیا ہے اپنی مرضی سے تو ہم رات دن نہیں لا سکتے کہ ہماری خدمت میں لگا دیا رات کے وقت انسان آرام کرتا ہے دن کے وقت کام کرتا ہے اور جہاں پہ الیٹ سائیکل بھی چل رہا ہے وہاں ان کے لیے دن رات ہے اور رات دن ہے مطلب چوبیس گھنٹے کے اندر ایک دفعہ سونا ضروری ہے ادروائز اگلے چوبیس گھنٹے آپ پرفارم نہیں کر سکتے یہ اللہ نے انسان کے ساتھ تین کمزوریاں ایسی لگا دی ہیں نیند کھانا پینا اور کھانے کے بعد ٹوائلٹ جانا کوئی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد نہیں کر سکتا دیکھیں نیند کے بغیر آپ اگلے چوبیس گھنٹے پرفارم ہی نہیں کر سکتے تو یہ اللہ نے ہماری خدمت میں لگا دی چیزیں والشمس والقمر اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی سورج کی خدمات تو نظر آ رہی ہیں جی ہمارے اس پلانٹ ارتھ پہ سورج سے بڑا کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے اللہ تعالی کی پیدا کیے ہوئے اسباب میں سے جس کی وجہ سے دنیا میں موسم بدلتے ہیں دنیا میں کھیتیاں اگتی ہیں دنیا میں پانی کے جو چشمے ہیں دنیا میں دریا ہے یہ سارے کا سارا نظام ہماری زندگی کا سورج کی وجہ سے چل رہا ہے چاند کو بھی کام میں لگایا ہے اس کے ذریعے آپ تاریخ کا پتا لگا لیتے ہیں رات کے وقت آسمان کی خوبصورتی ہے ایک نیچرل کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے تم حساب کتاب کر لیتے ہو ون نجوم رو تم بھی اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں ستارے اللہ تعالیٰ نے زینت کا ذریعہ بنائے ہیں آسمان کی زینت ہے پھر جو ستاروں کے سپیسیفک ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ایسے جن کی مدد سے آپ ان کی لوکیشنز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں پھر اس کے ذریعے آپ راستہ تلاش کرتے ہیں مثلا یہ جو نارتھ سٹار ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے سمندری سفر کرنے والوں کے لیے زمینی سفر کرنے والوں کے لیے بھی سمت کو معلوم کرنا نارتھ سٹار کا اگر آپ کو پتا ہو وہ جو رات کو ایک وہ چمچا سا بن جاتا ہے نا ایک بیلچا اسٹاروں کا جھرمٹ اس کے آخری دو ستاروں کی سیدھ میں جو سب سے روشن ستار ہے وہ نارتھ اسٹار ہوتا ہے اس طرف آپ رخ کر لیں تو آپ کا رخ شمال کی جانب ہوگا رائٹ پہ آپ کی ایسٹ یعنی مشرق لیفٹ پہ ویسٹ اور پیچھے آپ کے جنوب ہوگا تو یہ کتنا بڑا ایک ذریعہ ہے سمندر میں تو بہت بڑی نعمت ہے جہاں آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی ہماری خدمت میں لگایا ہوا ہے اور تیسرا استاروں سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انٹریکٹ ہے اور ظاہر ایک فزیکل فنامنا ہے ان ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شیاطین کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے وہ داغتے ہیں جو ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو بگانے کے لیے ان کی فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ان کا بھی بنایا تو یہ تین ہی مقصد ہیں اور صحیح بخاری میں وہ تابی کا کال موجود ہے کہ ستاروں کے تین ہی مقاصد ہیں خوبصورتی کا ذریعہ آسمان کی ورنہ رات کے وقت تو آسمان کی طرف کسی نے دیکھنا بھی نہیں دوسرا سمت معلوم کرنا اور تیسرا ان کے ذریعے شیاطین کو بغانا اس کے علاوہ جو بھی اس کی کوئی اور توجہ تلاش کرتا ہے تو وہ گبرائی کے راستے میں ہی جائے گا کہ کوئی اس کے ذریعے کسی کی تقدیر کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں جو اس کو ایسٹرالوجی کہہ رہے ہوتے ہیں جی علم فلکیات ہے فلکیات کا علم یہ نہیں ہے بھائی وہ ایسٹرانمی ہوتا ہے وہ سائنس ہے یہ سائنس نہیں ہے تو سوڈر سائنس ہی سے کہا جاتا ہے تو فراڈ ہے نیرا یہ سائنس کہاں سے آئی ان نفیز علی کلاقومی یا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں نشانیاں کیا ہیں بھائی ہر چیز کا نیٹ اور الٹیمیٹ ریزلٹ یہی ہے کہ یہ تمام مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اور جس نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں اسی نے تمہیں بنایا اور تمہیں بامقصد پیدا کیا ہے مقصد اس نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں بتا دیا ان کی پیروی کرو گے تو ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی ادروائز ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اسے کوئی ہلکا چھوڑ ہی نہیں سکتا ہمیشہ کی ناکامیاں اور کامیابیاں ہیں چلو یہ ہوتا نا کہ ساٹھ سال کے بدلے ساٹھ سال کے لیے جہنم میں جانا ہے پھر بھی انسان کو صبر آ جاتا کہ چلو عذاب تو ختم ہو ہی جائے گا نا کبھی لیکن یہ تو معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے اللہ اجرنا من النار آمین اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھوڑ ڈالیں ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائیں سبحانک اللہم وبحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم الله خیرہ